بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترواں مکتوب بری عادتوں کو نیک اور بہتر بنانے کے بیان میں بھائی شمس الدین تم خدا کی بندگی بجا لانے میں ہمیشہ قائم رہو خط لکھنے والے کی طرف سے تمہیں معلوم ہو کہ اخلاق کو پاکیزہ کرنے اور بری عادتوں کو نیک اور پسندیدہ بنانے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے کوششیں بلیغ کرتے رہو اس کو بہت بڑا کام سمجھو کیونکہ اس کے ترک و غفلت کے سبب سخت بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے خدا کی پناہ اور یہ وہ ہے کہ دنیا میں جتنے درندے وحشی جانور اور حیوانات ہیں ان کی ہر صفت انسان میں موجود ہے جو صفت غالب ہوگی قیامت میں اسی صفت کی بنا پر اس کا معاملہ ہوگا یعنی اس کی شکل و صورت اسی طرح کی بنا دی جائے گی اگر کسی شخص میں غصہ و غذب کی صفت غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا اگر کسی میں بری شہوت اور ہوا سے بد کا غلبہ ہے تو اس کا حشر سور کی شکل میں کیا جائے گا اگر کسی کے سر میں تکبر و نخوت کا انصر غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر چیتے کی صورت میں ہوگا چاپلوسی اور مکر کی صفت والا لومڑی کی صورت میں محشور ہوگا ہر صفت کو اسی پر قیاس کر لو حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آزر کو دیکھیں گے کہ اسے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں آپ کہیں گے اے خداوند پاک اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیحت ہو سکتی ہے کہ میں آرساتے محشر میں کھڑا ہوں اور میرے باپ کو دوزخ میں لیے جا رہے ہیں میں نے تو دنیا میں دعا کی تھی ولا تہزنی یوم یوب قیامت کے دن تو مجھے غمگین نہ کرنا اس وقت آزر کی انسانی صورت مسخ, مسخ ہو کر کفتار کی شکل بن جائے گی سے مراد لومڑی اور کتے کے درمیان کا ایک جانور ہے جو کتے کا شکار کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کفتار کی صفت اس میں غالب تھی پھر حضرت خلیل اللہ سے پوچھا جائے گا بھلا تم کو کفتار سے کیا واسطہ اور کون سی قرابت داری یا کام ہو سکتا ہے اے بھائی یوں جنہیں آج تم انسانی شکل و صورت میں دیکھ رہے ہو کل قیامت کے دن انہی کو درندے اور وحشی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو گے اور سگے اصحاب کہف کو صفت و سیرت کے لحاظ سے اس کی قلبی حیت بدل کر آدمیوں کی صفت میں کھڑا کر دیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوہ اوہد کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوحدن جب لن یو و نب ہو عہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں عرصہ حشر میں اس کا سنگی چولہا اتار کر انسان کی صورت میں صدیقوں کی صف کے درمیان لا کھڑا کریں گے کیونکہ اس میں صدیقوں کی صفت کا غلبہ تھا اس لیے انہیں کی صورت دی گئی یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ کوہ احد تو جماعت پتھر ہے اب پتھر میں محبت و عداوت کی صفت درست نہیں کیونکہ محبت و عداوت کی تمیز کرنے کے لیے زی روح ہونا لازم ہے اس کا یہ جواب ہے کہ اوہدن جب یحبنا و ہو یہ قول ایک صاحب دل یعنی حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اہل دل پتھر اور غیر ذی روح کی باتیں اس طرح سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو چراغ کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہا جاتا ہے کہ کش والے ہر چیز کی تسبیح سنا کرتے ہیں اگرچہ پتھر ہی کی زبان سے کیوں نہ ہو اور یوسب یوسب بہ و لہو محفصوتی ول آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں وہ لوگ اس تسبیح کی سماعت کرتے ہیں اسی کو کہا ہے شعر پیشے تو این سنگریزہ ثاقتست پیشے ما حقا فصیح ہو ناطقست تیرے نزدیک یہ سنگریزیں خاموش ہیں مگر خدا کی قسم ہم ان کی گفتگو سنا کرتے ہیں اسمت الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بیان کیا گیا ہے کہ کل عالم اپنے سارے متعلقات کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے پر فریفتا اور اسی کا طالب و عاشق ہے اسی معنی کے لحاظ سے کہا گیا ہے مصنوی صد ہزاراں راز در مور نہند درویش از عشق خود شور نہند ذرہ ذرہ عاشقند اندر ہوا پرشدہ اس پر تو عشق خدا جملہ اے ذرات پیدا او نہا نقطہ اے عشق است در ہر دو جہاں ایک حقیر چونٹی میں ہزاروں راز کی باتیں بھری پڑی ہیں اس کے دل میں اپنے عشق و محبت کا سوز و گداز رکھ دیا ہے فضا کے ذرے اسی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق خدا بندی کے پرتو سے پر ہیں ظاہر و باطن میں جتنے بھی ذرے ہیں وہ دونوں جہان میں عشق کے مرکز ہیں اتنا بڑا مشکل کام سامنے ہے اور اس کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے ارباب بصیرت کے سوا کوئی متوجہ جو نہیں ہوتا غافل نہ رہنا چاہیے آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالو ان صفتوں میں سے کچھ تو کم ہو جائے اگر خدا نے یہ توفیق دی کہ اس کی برائیاں کلیتاں دفاع ہو جائیں تو یہ بڑا ہی عظیم و شان کارنامہ ہے اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کس صفت و صورت پر اس کا حشر ہوگا تو اسے اپنی ذات کے اندر خود ہی غور و خوص کرنا چاہیے کہ اس میں کس صفت کا غلبہ پایا جاتا ہے کل وہی پیش اور اتنا جاننا کوئی مشکل امر نہیں ہے جس طرح اگر کوئی نامعلوم کرنا چاہے جس طرح اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ اس سے خداوند تعالی خوش ہے یا نہیں تو وہ اپنے اعمال پر نظر کرے اگر طاعت ہی طاعت نظر آئے تو سمجھے کہ خوش ہے کیونکہ طاعت خوشنودی کی علامت ہے اور اگر معصیت ہی معصیت نظر آئے تو جانے کہ اللہ تعالی اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ ناخوشی کی علامت معصیت ہے اور اگر تعاط و معصیت دونوں پائی جائیں تو جس کا غلبہ ہوگا اسی کا حکم کیا جائے گا اب ٹال مٹول کا موقع نہیں ہے آج کے علاوہ ہمیں دوسرا دن نصیب نہ ہوگا جب یہاں کچھ نہ ہو سکا تو اس عالم میں کون سا کام ہو سکے گا شعر بغفلت میں گزاری روزگارے گر در درگور خواہی کرد کارے سارا وقت غفلت میں گزار رہا ہے تو کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ قبر میں جا کر کوئی کام کرے گا اگر کسی میں یہ صفات خبیصہ رہ گئے اور صفات محمودہ میں تبدیل نہ ہو سکے تو اگر کل بہشت میں بھی داخل ہوگا اب بہشت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے لائی جائیں گی تو بھی وہ صفات نہ بدلیں گی کیونکہ جو صفت وہاں ہوگی وہ تبدیل ہونے والی نہ ہوگی اور یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہ ہوگا اور اپنی دولت نہ پا سکے گا اس لیے لازم ہے کہ اسی عالم میں ان سے پھر جائے اگر یہاں نہ پھر سکا تو اس جہان میں بھی نہ پھر سکے گا چونکہ صفات مضمومہ ابھی تک باقی ہیں اس لیے وہ ہمیشہ آجز ہی رہے گا بہشت کی نعمتیں اس پر مباہ ہوں گی لیکن یہ نہ ہوگا کہ وہاں کے کام انجام دے سکے جو کل ہمارے اور تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے حور و قصور مرخ کے کباب اور آب رواں کی نہریں تو ہوں گی مگر وہ کہاں جو دلوں کا مطلوب جانوں کا مقصود صدیقوں کا قبلہ اور اس راہ کے چلنے والوں کا کعبہ ہے بس جس نے یہ دولت کھو دی اس نے کیا پایا اور جس نے یہ دولت پائی اس نے کچھ نہیں کھویا دیکھو ایام بیس اور دوسرے موسموں کے روزے فوت نہ ہونے پائیں اور سفر و حضر میں سستی اور نیند کے غلبے کے وقت کثرت سے نہانا اور وضو کرنا اس کا علاج ہے اے بھائی فرشتوں کو حکم ہوا خاک کی طرف جھکو اور آدمیوں سے کہا گیا پتھر کی طرف دیکھو جانتے ہو یہ کیا راز ہے یہ اعمال کا مرتبہ اور قیمت دکھانا ہے موسا علیہ السلام کو فرمایا عنظر جب پہاڑ کی طرف دیکھو کیونکہ اطور حجر و انت مدرن پور پتھر ہے اور تم مٹی کا ڈھیلا ہے پتھر مٹی کے ڈھیلے کے لائق ہے اور مٹی کا ڈھیلا پتھر کے لائق وہ جو کل قیامت میں دیدار کی نعمت عطا فرمائے گا محض عطا و بخشش کی وجہ سے ہوگا صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے نہیں ورنہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کے دیدار کے لائق نہیں ہے کوئی کان اس کا کلام سننے کے قابل نہیں ہے کوئی عقل اس کی معرفت کی اہل نہیں اور نہ کوئی قدم اس کی راہ میں چلنے کی طاقت رکھتا ہے ربائی چشمم کے ہمیں نجواہد آن دیدارت گوشم کے ہمیں بخواہد آن گفتارت بین ہمت ہر دو را کے کردند بلند ہر چند کے نیستند شان سزاوارت میری آنکھیں تجھے دیکھنا چاہتی ہیں کانوں کو تیری باتیں سننے کی حوث ہے ان دونوں کے حوصلے کی بلند پروازی تو دیکھو اگرچہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے جو شخص اس کا طلبگار ہے وہ جب تک اپنے کو بے قدری کے ترازو میں نہیں تول لیتا اور نالائقی کی نگاہوں سے خود کو نہیں دیکھ چکتا اس کی طلب ہی صحیح اور درست نہیں ہوتی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے میری ذلت و خواری کے مقابلے میں یہودیوں کی ذلت کا کوئی وجود نہیں ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس پر نظر کی یا اپنے قول عمل اور حال کی کوئی قیمت سمجھی وہ اس کی لذت کبھی نہیں چکھ سکتا ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آکر مجھے کھینچ لیا جب میں نے پھر کر دیکھا تو وہ حضرت خواجہ فضل ایاذ رحمتہ اللہ علیہ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس موسم اور اس مقام میں من او توبہ کوئی چیز ہے تو ہلاکت کا سخت خطرہ ہے بس سلام